اس کے بعد امام ابن کفی رحیمہ اللہ اس کی کتاب یاسق کے بارے میں فرماتے ہیں موٹی لکھائی کے ساتھ یہ دو جلدوں میں لکھی جاتی تھی اور چنگیزیوں کے ہاں مقدس سمجھے جانے والے ایک اونٹ پر اسے لاد کر ادھر سے ادھر لے جایا جاتا تھا بعض معرقی یہ بھی کہتے ہیں کہ چنگیز خان پہاڑ پر چڑھتا پھر اترتا پھر چڑھتا پھر اترتا حتیٰ کے ہوش ہو کر گر جایا کرتا تھا اور جو کچھ اس کی زبان سے اس وقت نکلتا اسے لکھنے کا امر کرتا فعیدا کان ہا دا کا شیطان کانت کو ہی فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات حقیقت ہے کہ یہ بےوشی کی حالت میں بولتا اور اس کی بات لکھی جاتی تو اس کا مطلب یہ کہ شیطان اس کی زبان پر مسلط ہو جایا کرتا تھا اور اس کی زبان سے یہ الفاظ لکھوایا کرتا تھا جوینی نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ منگولیوں کا ایک بہت بڑا عبادت گزار سخت سردی اور برفباری میں پہاڑوں پر چڑھا تو اس نے یہ سنا ان قدم الک نہ خان وزر تہ وجہ اردی یعنی ہم نے چنگیز خان اور اس کی اولاد کو روئے زمین حوالے کر دی ہے جوئینی کہتے ہیں کہ منگولیوں کے جو بزرگ ہیں وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اس بات کو حقیقت سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مقدس الہام ہے جو نے یاسق نامی قانون سے چند نمونے ذکر کیے ہیں اس کا تذکرہ ہم بھی یہاں کر دیتے ہیں جو بھی ذنا کرے چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو اسے قتل کیا جائے جو بھی لواطت کرے اسے قتل کیا جائے جان بوجھ کر جو جھوٹ بولے اسے قتل کیا جائے جادو کرنے والے کو قتل کیا جائے جاسوس کو قتل کیا جائے دو آدمی آپس میں جگڑ رہے ہوں تو اس وقت تیسرا داخل ہو کر کسی ایک کی طرف داری کرے اسے قتل کیا جائے جو بھی رکے ہوئے پانی میں پیشاب کرے اسے قتل کیا جائے اور جو بھی روکے ہوئے پانی میں ڈبکی لگائے اسے قتل کیا جائے اور جو بھی کسی قیدی کو بغیر اجازت کھانا کھلائے پانی پلائے یا اس کو لباس فراہم کرے تو اسے قتل کیا جائے اور کوئی بگوڑا کسی کو مل جائے اور وہ اسے اس کے مالکوں کے حوالے نہ کرے اسے قتل کیا جائے جو کوئی کسی قیدی کو کھانا کھلائے یا اس کی طرف کوئی چیز کھانے کی پھینکے اسے قتل کیا جائے بلکہ اس طرح کرنا چاہیے کہ دس بدس اور ہاتھوں ہاتھ اسے دے اور جو کسی حیوان کو ذبح کرے اسے بھی اسی کی طرح ذبح کیا جائے بلکہ اس طرح کیا جائے کہ حیوان کے پیٹ کو پھاڑ کر اس کے دل کو نکالا جائے پیٹ سے پہلے اور اس طرح وہ حیوان مر جائے پھر اسے کھایا جائے وفید علی کا کل ہی مخالف وسلام امام ابن کثیر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی اس کتاب میں خود ساختہ قانون کی کتاب میں اللہ جل جلالہ کے پیغمبروں کے خلاف اور ان کی شریعتوں کے خلاف قانون بنائے گئے ہیں فرماتے ہیں کہ جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلّم محمد ابن عبد الله خاتم المبیا پر نازل ہونے والی شریعت کو ترک کرے اور کسی دوسرے منسوخ شریعت کو لاگو کرے وہ کافر ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو شریعت نازل کی اور پھر منسوخ کر دی اسے نافذ کرنے والا کافر ہے فقیف بھی منتھا کا مہیل یاسخ وقدم علیہ تو اس کے کفر میں کیا شک کیا جا سکتا ہے جو کہ یاسق کو نافذ کرے اور اللہ تعالی کی شریعت پر اسے مقدم گردانے من فعل ذلك منفاق امام ابن رحمه اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اس طرح کرے یعنی اللہ سبحان و کی شریعت کو چھوڑ کر خود ساختہ قوانین کو نافذ کرے جیسے کہ پاکستان کے حکمران اور یہاں کا نظام کر رہا ہے یہ مسلمانوں کے اجماع اور اتفاق کی بنیاد پر کافر ہیں قال اللہ تعالی افکمل کیا یہ لوگ جاہلیت کا نظام چاہتے ہیں ومن احسن من اللہ حکم القومی اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے زیادہ بہتر نظام کس کا ہو سکتا ہے وقال تعالی فلا لا تعلیٰ فلاح و رب شجر و ثم لا نم تم جدوفی حرجا مما جما قبئی تو اور آپ کے رب کی قسم کہ جب تک یہ آپ کو اپنے متنازع اصولی معاملات میں حکم نہیں بناتے یہ مسلمان نہیں ہو سکتے اور جب آپ فیصلہ کر دیں اس کے بعد ان کے دلوں میں کوئی کھٹکا نہ رہے اور مکمل طور پر یہ تسلیم ہو جائیں جب تک ایسا نہ ہو یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے اب پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو چونکہ کسی شریعت کے تابع نہیں ہیں اس لیے ان کو کافر کہنے والے خوارج ہو جاتے ہیں حالانکہ علماء کرام کا بالاتفاق بالاجماع یہ فتویٰ ہے کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی شریعت کو چھوڑ کر خود ساختہ دستور آئین اور قانون کو جاری کرے مسلط کرے نافذ کرے یہ کافر ہیں لیکن کیا کیا جائے وطن عزیز پاکستان کے حکمرانوں کا کہ ان کا ایمان تو پتانی کون سی دھات سے بنا ہوا ہے کہ یہ کسی بھی صورت میں نہ ہی ٹوٹتا ہے نہ ہی خراب ہوتا ہے نہ ہی اس میں کوئی فرق آتا ہے جبکہ امام کثیر رہی مح اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی کی نازل کردہ شریعت بات کی طرف توجہ ہو اللہ تعالی کی نازل کردہ شریعت اگر وہ منسوخ ہو چکی ہو اسے نافذ کرنے والا کافر ہے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص قرآن کریم کو چھوڑ کر تورات اور انجیل کے قانون نافذ کرنا چاہے وہ کافر ہے حالانکہ تورات اور و انجیل اللہ تعالی کی نازل کردہ کتابیں ہیں اب یہ آئین اور یہ قانون جو کہ لوگوں نے اپنی خواہشات اور اپنی مرضیوں کے مطابق بنائے ہیں اس کو نافذ کرنے والے عجیب بات یہ ہے کہ مسلمان ہی رہتے ہیں اس موضوع پر زیادہ باتوں کی ضرورت ہے ہی نہیں اس لیے کہ علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس مسئلے پر قرآن کریم کی نص موجود ہو اس میں مشورہ نہیں کیا جاتا جبکہ پاکستان کی یہ ماڈل مسلمان پارلیمنٹ میں قرآن کریم کے ان مسائل پر مشورے کیے جاتے ہیں جو کہ بالکل متفق علیہ ہیں حدود کے معاملے پر یہاں مشورے کیے جاتے ہیں اور اس کے باوجود بھی یہ مسلمان ہیں بس اللہ سبحانہ و ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ان ظالم و جاہل حکمرانوں سے اللہ تعالی مسلمان امت کو نجات عطا فرمائے فرماتے ہیں کہ یہ چنگیزی اپنے بادشاہوں کی انتہائی زیادہ اطاعت کیا کرتے تھے اور اپنی خوبصورت باقیرہ کنواری لڑکیوں کو ان کے سامنے پیش کیا کرتے تھے جسے چاہے وہ اپنے لیے اختیار کر لے اور منتخب کر لے جیسے کہ آغا خانی وغیرہ آج بھی کرتے ہیں اور یہ اپنے بادشاہ کو نام سے بھی پکارا کرتے تھے اور ان کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ اگر لوگ کھانے پینے میں مصروف ہوں تو بغیر اجازت کے وہ اس کے ساتھ شامل ہو سکتے تھے لیکن ان کے ہاں ایک بہت بڑی بات یہ تھی کہ چولہے کے اوپر سے چولہ کے اوپر سے چلے جانا یا کھانے پینے کی پلیٹوں کے اوپر سے گزر جانا اس کو بہت ہی زیادہ مایوب اور مقروف سمجھا کرتے تھے اور یہ اپنے کپڑوں کو اس وقت تک نہیں دھویا کرتے تھے جب تک کہ گندگی بالکل صاف ستھری نظر نہ آئے اور جتنے بھی جرائم کا یہاں ذکر ہوا ہے کہ ایسا کرے تو آدمی قتل کیا جائے گا اور ایسا کرے تو آدمی قتل کیا جائے گا لیکن ان کے دینی پیشوا اگر ان میں سے کوئی بھی کام کرے تو اسے قتل نہیں کیا جاتا تھا اور یہ کسی مردے کے مال کے ساتھ تعرض نہیں کیا کرتے تھے یعنی اسے چھینا نہیں کرتے تھے لیکن واضح رہے کہ یہ ان کے آپس کے قوانین تھے مسلمانوں کے اور دوسری قوموں کے ساتھ رحم و کرم کا کوئی معاملہ ان کے ہاتھ نہیں ہوا کرتا تھا الدین جوئنی نے چنگیز خان کے بہت سارے واقعات اور اس کے فطری اخلاق کا تذکرہ کیا ہے اور اس کی عقل و دانش کی بھی تعریف کی ہے اگرچہ وہ مشرک تھا اور ایک بہت ہی خبیص ترین انسان تھا بلکہ انسانیت کے نام پر ایک بدنما داغ تھا لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس کا معاملہ اور رویہ بہتر تھا اسی وجہ سے لوگ اس کی اطاعت کیا کرتے تھے وقد قتل من الخلائق ما لا يعلم عددهم الا الذي خلقهم چنگیز خان نے کتنے لوگوں کو قتل کیا ان کی تعداد و شمار اسی ذات کو معلوم ہے جس نے ان انسانوں کو پیدا کیا ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ہی کو معلوم ہے کہ چنگیز خان نے کتنے سارے لوگوں کو قتل کیا اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ ایک عظیم عذاب تھا جو کہ دنیا انسانیت اور عالم اسلام پر نازل ہوا تھا ایک سال کے اندر پوری دنیا اسلام کو لپیٹ کر رکھ دیا تھا یقیناً یہ انسانی قدرت سے باہر ہے اس لیے علماء اسے اللہ تعالی کا عذاب کہتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی کا عذاب کب آتا ہے جب مسلمان امت امت اسلامیہ جہاد سے دور ہو جاتی ہے اور دنیا سے محبت کرنے لگتی ہے جیسے کہ آج کل لوگ جہاد کو دہشت گردی کا نام دے کر جہاد سے دور کرنے اور دنیا کی محبت کو مختلف ناموں سے مسلمانوں کے دلوں میں ٹھونسنے کی کوششوں میں مصروف ہے کبھی امن و امان کے نام سے کبھی بینکنگ کے نام سے کبھی اسلامی ڈراموں کے نام سے کبھی اسلامی جمہوریت وغیرہ کے نام سے مسلمانوں کو جہاد سے دور اور دنیا کی محبت سے نزدیک لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو اللہ تعالی کا عذاب بھی آتا ہے دور حاضر کے چنگیزی اور دور حاضر کے جلال الدین خار شاہ کے وارثوں کے درمیان جنگ جاری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چنگیزیوں کو ناکام و مغلوف فرمائے اور جلال الدین خارعظ شاہ سیف الدین قطب ظاہر الدین بےبرس رحم اللہ تعالیٰ کی طرح آج بھی انتہائی قسم پرسی اور انتہائی بے چارگی کی حالت میں عالمی چنگیزیوں یعنی امریکیوں اور یورپیوں کے خلاف لڑنے والوں کو اللہ تعالی فتوحات فرمائے اور ان کی طرفداری کرنے والوں کو اللہ تعالی دنیا و آخرت میں ذریعل و رسوا فرمائے چنگیز خان نے آخری وصیت اپنی اولاد کو اتفاق اور اتحاد کی کی اور اختلاف و انتشار سے دور رہنے کی ان کو نصیحت کی اور اس سلسلے میں اس نے ایک مثال پیش کی جو کہ بہت مشہور ہے اس نے بہت سارے تیر منگوائے اور تیر اپنے بچوں کے حوالے کیے ایک ایک اور پھر انہیں کہا کہ اسے توڑو توڑا گیا اور پھر بہت سارے تیر لے کر ان کے ہاتھوں میں دیا اور انہیں کہا کہ اسے توڑو توڑ نہ سکے اس لیے کہ وہ زیادہ تھے چنانچے چنگیز خان نے اپنے بچوں کو کہا ہاضا مسئل حکم متفق تم کا مسئل تم مختلف اگر تم اتفاق و اتحاد سے رہو تو اس طرح تم کبھی بھی نہیں توڑے جا سکو گے اور اگر تم اختلاف و انتشار کا شکار ہو گئے تو جیسے پہلے تیر کو تم لوگوں نے توڑ کر رکھ دیا تھا اسی طرح تم بھی توڑے جاؤ گے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے اللہ سبحان و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت اسلامیہ کو جہاد کی محبت عطا فرمائے دنیا کی محبت سے اللہ تعالیٰ ہماری امت کی حفاظت فرمائے اللہ سبحان و تعالی عمارت اسلامیہ افغانستان کے اکابرین اور اصاگرین کی حفاظت فرماتے ہوئے ان کی بہترین تربیت اور رہنمائی فرمائے اور امت اسلامیہ کو سالوں گزر جانے کے بعد ایک اچھی اور نئی خوشخبری سننے کی توفیق عطا فرمائے وصلا اللہ تعالی على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک اللهم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوبو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ